السلام علیکم ویلکم ٹو آر نیو لیکچر آف ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آئی ہوپ دیٹ یو ایو انجوائڈ آر پریویس لیکچر ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ ایک HTML اور CSS ایس کوئی ویب سائٹ کی بات ہو رہی ہے ایسا آرگز نہیں ہے آج کل ویب اپلیکیشن ہر طرف ہیں ہر جگہ ہیں ویب اپلیکیشنز پہ بیسڈ ای آر پی سسٹمس بنائے جا رہے ہیں ویب اپلیکیشنز بہت بڑے بڑے سیمولیٹرس کو بوائلرس کو انڈسٹری میں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے اور بہت کچھ تو جب آپ اتنی بڑی ویب اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں آپ اس لیول کی پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں تو خالی ایچ ٹی ایم اور سی ایس ایس جو ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں جیسے جاوا اسکرپٹ ہے یہ ہماری مدد اس کے لیے ہمیں ایک فل فلج پروگرامنگ کی ہے میں پاس کئی چوائس ہیں ہم سی پلس پلس استعمال کر سکتے ہیں ہم جاوا استعمال کر سکتے ہیں ہم سی شاپ استعمال کر سکتے ہیں اس کورس کے لیے جو ہم نے لینگویج چوز کیا آپ کے لیے وہ جاوا ہے جاوا بہت سارے جگہوں پہ ہماری مدد کرتی ہے بہت سارا کام پروگرامر سے لے کے سسٹم کو دے دیتی ہے کرنے کے لیے اور ہماری پروگرامگ کافی آسان ہو جاتی ہے سو so, اس کورس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ جہاں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ جائیں گے وہیں ساتھ ساتھ ایز اے بائی پروڈکٹ جاوا بھی آپ کو آ جائے گی تو جاوا اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے تو ہم ایک بریف انٹروڈکشن لیں گے کہ جاوا کس طرح سے بنی کیا ہسٹری تھی کیا وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک نئی لینگویج کو بنانا پڑا پھر ہم دیکھیں گے کہ جاوا کے فیچر کیا ہیں وہ کیا فیچرس ہیں جس کی وجہ سے جاوا اتنی پاپولر ہے لوگ جاوا میں پروگرامنگ کرنا پسند کرتے ہیں ہم کو جاوا میں بنی ہوئی سیمپل اپلیکیشن دیکھیں گے اور ہم ایک جاوا کا بیسک پروگرام بھی بنا کے دیکھیں گے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کیسے جاوا کا ایک بیسک سا پروگرام بنا کے اس کو کمپائل کر کے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب وہ پروگرام بن جاتا ہے تو میموری میں کیا کچھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پروگرام چلنا شروع ہو جاتا ہے سو so سب سے پہلے ہم جاوا کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھتے ہیں بات ارلی نائنٹین کی ہے کہ سن مائکرو سسٹمز کے اندر یہ ایک گروپ بنایا گیا جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ دیکھا جائے کہ نیکسٹ گیٹ کن ایپلیکیشن کا ہوگا وہ کیا ایپلیکیشن ہوں گی جو کہ کنزیومر یوز کرنا پسند کریں گے وہ کیا ٹیکنالوجیز ہوں گی جن کی نیکسٹ ڈکیٹ میں ضرورت پڑے گی اس کی ایک بزنس نیڈ بھی تھی اور کنزیومر مارکیٹ میں ضرورت بھی تھی سو so, ایک ٹیم بنائی گئی جسے پروجیکٹ گرین کا نام دیا گیا سن مائکرو سسٹم کے کچھ کلائنٹس بھی تھے جو کہ اس پروجیکٹ کو فنڈ کر رہے تھے ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ دیکھیں کہ نیکسٹ کیڈ میں جو ایپلیکیشنس بننی ہے جو ڈیوائسز بننے ہیں ان کو کس طرح کا سسٹم یا کس طرح کی انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس ٹیم نے جب اپنا کام کیا اور اپنا سارا ایک آبجیکٹو نکالا تو پتا چلا کہ نیکسٹ کیڈ ایک ایسی انوائرمنٹ کا ایک ایسے سسٹم کا ہوگا جس میں لوگوں کے ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے سو so, اس کا مطلب ہے کہ وہ ویژن یہ کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ کیئر ایسا آئے گا کہ ہر بندے کے پاس کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہوگا مے بی اب ٹیلیفون اب پی ڈی ایف سم ادر تھنگ این ایم بی devices پلیئر اینڈ آل دیز ڈیوائسیز وانٹ ٹو ایچ ادر اب اس میں ذرا مشکلیں دیکھیں کہ کیا ہیں. ویو گوٹ اے ویری بگ نیٹورک ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں موبائل ڈیوائسز ہیں پی ڈی ایز ہیں کیمراز ہیں ایم بی تھری پلیئرز ہیں یہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں نیٹورک بہت ہیوج ہے everybody have a mobile phone فون days. ڈیز اور یہ ساری چیزیں ڈفرنٹ ہیں. ایک موبائل کمپنی اے کا ہے تو دوسرا موبائل کمپنی بی کا ہے سو so, ہم ایک ایسی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور وہ چیزیں آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں تو گویا ایک ایسے لینگویج کی ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ یہ سارا کام اکمپلش کر سکے اس سلسلے میں جب انہوں نے اپنی اگزٹنگ کیپیبلٹیز کو دیکھا تو انہیں سی سی ایز اے لینگویج نظر آئی سی پلس جہاں ایک بہت ہی خوبصورت لینگویج ہے وہاں اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے کیونکہ وہ آپ کو ہر کام کرنے دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنائی ہوئی اپلیکیشنز کبھی کبار سیکیورٹی رسک کا شکار بھی ہوتی ہیں کبھی کبھار وہ ریلائبل بھی نہیں ہوتی سو جیمز گوسلنگ اور ان کی ٹیم نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک کیوں نہ ایک نئی لینگویج ایک نیا سسٹم بنا لیا جائے اس سسٹم کو اس لینگویج کو شروع میں انہوں نے اوک کا نام دیا اوک کا نام تو دے دیا لیکن پتہ یہ چلا کہ اوک کسی اور لینگویج کا آلریڈی نام ہے جب یہ جان لیا کہ اوک آلریڈی کسی نے ریزرو کروا لیا ہے تو اس کو جاوا کا نام دیا گیا جاوا میں بہت ساری کیپیبلٹیز وہی رکھی گئیں جو سی پلس پلس میں تھیں کچھ ایڈیشنز کے ساتھ ابھی ہم نے بات کی کہ ہمیں ایسی اپلیکیشن کی ضرورت ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہو ہیٹروجینیس بھی ہو اور ہیوج بھی ہو سکے تو سی پلس پلس کے وہ فیچرس جو کہ اس راہ میں رکاوٹ تھے ان کو نکال دیا گیا جیسے سی پلس پلس کی لینگویج کو سمپلیفائی کر دیا گیا پوائنٹرز ختم کر دیے گئے ڈسٹرکٹرس ختم کر دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ نئی لینگویج میں ان فیچرز کی بلڈنگ سپورٹ دی گئی جیسے جاوا کے اندر ورکنگ کی ساکٹ پروگرامنگ کی آر ایم آئی کی بہت اچھی لائبریریز ہیں اور بہت اچھی سپورٹ اویلیبل ہے ساتھ ہی ساتھ لینگویج کو روبسٹ اور ریلائبل بنانے کے لیے بھی بہت ساری ایڈیشنز کی گئی یہ کیا ایڈیشن تھی ہم آگے جا کے اگلی سلائیڈ میں تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں جاوا ابھی بانی رہی تھی سامنے آئی رہی تھی تو وہ کمرشل کلائنٹ جن کے لئے جاوا کی فنڈنگ جو اس کی فنڈنگ کر رہے تھے انہوں نے کچھ اس پروجیکٹ سے منہ مو موڑ لیا اور ایسا لگنے لگا ایک سٹیج پہ کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اب ختم ہو جائے گا لیکن آ, کچھ اور ہی منظور تھا قدرت کو لے کے لی ساتھ ہی انٹرنیٹ کی ایکسپلوئن سامنے آئی اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں تو انٹرنیٹ نیڈس آل دیز ریکوائرمنٹس انٹرنیٹ پہ ویف گاٹ ہیٹروجینئس کلائنٹس کوئی یونیکس کی مشین پہ کام کر رہا ہے کوئی لینکس بیس سسٹم پہ کام کر رہا ہے تو کوئی مائکروسافٹ پہ کام کر رہا ہے سو ویف گاٹ ہیٹروجینئس کلائنٹس انٹرنیٹ بہت ہیوج ہے جتنے کمپیوٹرز ہیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں سو پرابلمس آلموسٹ وہی تھیں جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیوائسیز کے نیٹورکس کی تھیں इन सब चीजों के लिए जब देखा गया तो जावा जो वहां पे इतनी पॉपुलर हो सकती थी वहां पे उसकी इतनी एप्लीकेशन थी तो यह समझ में आया कि जावा यहां पे भी इतनी एप्लीकेबल होगी क्योंकि उस वक्त कोई और लैंग्वेज जैसी नहीं थी जो कि ये सारी फेसिलिटीज प्रोवाइड करते रहे सो so, इंटरनेट के एक्सप्लोयर ने जावा के प्रोजेक्ट को ग्रीन प्रोजेक्ट को सहारा दिया और जावा एक इंटरनेट से जावा को पॉपुलरिटी मिली इनिशियल वेब एप्लीकेशन में जावा की बेशुमार कोडिंग है भरी हुई है जावा की कोडिंग से اور آج جاوا خالی ویب اپلیکیشنس بنانے کے لئے استعمال نہیں ہو رہی وی میک ہیوج ای آر پی اینٹرپرائز لیول ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشن ان جاوا جاوا اسمال ڈیوائسز کے اوپر استعمال ہوتی ہے آپ کا جو موبائل فون ہے موسٹ پروبلی اس میں جاوا انیبل ہوگی آپ روز سنتے جاوا انیبلڈ موبائل فونس جاوا ناسا کے اندر استعمال ہو رہی ہے مارس پہ جو جا رہی ہیں ہماری پروبس ان میں جو سافٹ ویئرس ہیں وہ جاوا میں بنے ہوئے ہیں سو so جاوا بہت ساری جگہوں پہ آج کل استعمال ہو رہی ہے اور ہر طرف پائی جاتی ہے دیکھتے یہ ہیں کہ جاوا کے کیا ایسے فیچرز ہیں جو جاوا کو اتنا پاپولر جنہوں نے جاوا کو بنانے میں نہ رول دیا سب سے پہلے جاوا کے فیچرز کو دیکھیں تو بات آتی ہے پورٹیبلٹی کی رائٹ وانس رن اینی یہ ایک بہت ہی مشہور کانسیپٹ ہے جس کو جاوا نے ایک پریکٹیکلٹی دے دی کیا پروگرام ایک دفعہ لکھیں اور اس کو جہاں مرضی چلا دیں یہ سب کس وجہ سے ممکن ہوا یہ جاوا ورچول مشین کی وجہ سے ممکن ہوا اور اس سارے کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے جاوا کا جب ہم سورس کوڈ لکھتے ہیں تو یہ سورس کوڈ کسی بھی عام سورس کوڈ کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ آپ سی پلس پلس کا سورس کوڈ لکھتے ہیں یا کسی اور لینگویج میں ویژل بیسک کا یا کسی بھی لینگویج کا آپ سورس کوڈ لکھ دیتے ہیں اب اس سورس کوڈ کو جب آپ کمپائل میں تو کیا ہوتا ہے سی پلس پلس دیکھتی ہے کہ نیچے آپریٹنگ سسٹم کیا ہے اور کمپائلر اس آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کوڈ کو کمپائل کر دیتا ہے سو so یہ کوڈ جب ایک دفعہ کمپائل ہو گیا ونڈوز کے لیے تو یہ اس پہ چل پڑے گا اسی طرح یہ کوڈ جب ایک دفعہ کمپائل ہو جائے گا لائنکس کے لیے تو اس پہ چلے گا اور ان سسٹمس کے ان کے الگ الگ کمپائلر ہیں لیکن ایک دفعہ جب کوڈ کمپائل ہو کے نیٹو فارم میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اسی آپریٹنگ سسٹم پہ اسی مشین پہ چلتا ہے جاوا نے میں کیا خاص بات کی جاوا کا کوڈ جب ہم کمپائل کرتے ہیں تو وہ ایک عام ایگزیکیوٹیبل یا اس طرح کے نیٹو کوڈ میں چینج نہیں ہوتا جیسے سی پلس پلس کا کوڈ ہے بلکہ جاوا اس کو ایک انٹرمیڈیٹ فارم میں لے آتی ہے جو کہلاتا ہے جاوا بائٹ کوڈ اب یہ جا بائٹ کوڈ کیا ہے کیا اس کو کوئی مشین سمجھ سکتی ہے یا نہیں جاوا بائٹ کوڈ کو ایک مشین سمجھتی ہے لیکن وہ مشین بائی چانس ایک ہارڈ ویئر مشین نہیں ہے بلکہ وہ ایک سافٹ ویئر مشین ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جاوا ورچوئل مشین جاوا ورچوئل مشین میں ہم ڈفرنٹ ایپلیکیشن بنا لیتے ہیں ہم نے کی بہت ساری ایپلیکیشن بنا لی اور جاوا کی بہت ساری ایپلیکیشن جو ہے وہ کمپائل اس کا جو کوڈ ہے وہ کمپائل ہوتا ہے تو بائٹ کوڈ میں چینج ہو جاتا ہے یہ جو جاوا ورچوئل مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ جاوا ورچوئل مشین اس بائٹ کوڈ کو سمجھتی ہے کوئی بھی ہارڈ ویئر مشین اس بائٹ کوڈ کو نہیں سمجھ سکتی جاوا ورچوئل مشین کرتی کیا ہے کہ یہ دیکھتی ہے کہ انڈر آپریٹنگ کیا ہے اگر انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ہے جس پہ یہ جا مشین چل رہی ہے تو یہ جا ورچوئل مشین اس کوڈ کو ونڈوز کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے اگر انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم لائن ایکس ہے تو یہ جا ورچل مشین اس کو لائن ایکس کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے سو so, ہمارے پاس ایک دفعہ جو کمپائلڈ فائل ہے وہ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتی ہے وجہ کیا ہے کہ کمپائلڈ فائل کسی آپریٹنگ سسٹم کے کوڈ میں نہیں بلکہ ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ میں ہے جس کو رن ٹائم پہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے جاوا کے اس پلیٹ فارم انڈیپینڈینس نے جاوا کو بہت پاپولرٹی دی ہے کیونکہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ مائکروسافٹ پیس یا ونڈوز پیس سسٹمس پہ جو پروگرام تھے وہ لائنیکس یونکس پہ نہیں چل رہے تھے لیکن اب ایک لینگویج میں لکھا ہوا پروگرام ایک دفعہ لکھا ہوا پروگرام پریکٹیکلی ہر آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتا ہے جاوا کا ایک پروگرام لکھا ہے آپ نے وہ لائن کی ورچوئل مشین اگر یوز کرتی ہے تو لائنیکس پہ چل جاتا ہے اگر وہ ونڈوز پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو جے وی ایم ونڈوز کے لیے اویلیبل ہے اگر وہ یونیکس پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو جے وی ایم اس کے لیے بھی اویلیبل ہے ایپل مکنٹار کی کے لیے بھی جے وی ایم اسی طرح سے اویلیبل ہے سو so جاوا کی پورٹیبلٹی وہ جاوا کا ٹرمپ کارڈ تھا جس کی وجہ سے جاوا ایکسٹرا آرڈینری پاپولر ہوئی کیونکہ انٹرنیٹ پہ بھی ہمارے پاس ہیٹروجینئس سسٹمس ہی اویلیبل ہے آپ, آپ کے پاس اگر ونڈوز پیس مشین ہے تو م پروبلی آپ جو ایک دوست ہے پیس مشین پہ کام کر رہا ہے تو popular, ہے بھی portable. کیا جاواب سیکھنے کے لیے آپ کو نئی لینگویج ایک ساری سیکھنی پڑے گی یہ ایک پریشانی کی بات ہو سکتی ہے لیکن آئے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا جا آتی ہے یا نہیں آتی جاوا کو جب بیسک کے بنایا گیا تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ایسے پروگرامرس کی تھی جو سی پلس پلس جانتے ہیں اس لیے جب آپ جاوا دیکھیں گے جب آپ جاوا سیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جاوا کا سینٹیکس سارا سی سے ملتا ہے بالکل اگزیکٹلی exactly جس طرح سی میں آپ فال لوپ لکھتے تھے آپ جا میں, میں لکھیں گے جیسے آپ وائر لوپ لکھتے تھے آپ جا میں لکھیں گے جیسے آپ ایف ایل اسٹیٹمنٹ لگاتے تھے اگزیکٹلی exactly ویسے ہی جاوا میں بھی لگے گی سب so, کوئی خاص میجر سینٹیکس شفٹ آپ کو جاوا میں نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ ایک سی پلس پلس پروگرام ہیں آپ یوں سمجھے کہ آپ کو جاوا کا سینٹیکس آتا ہے اب کیا چیز ایسی ہے جو کہ جاوا میں سمپل کر دی گئی ہے سی پلس پلس میں آپ نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ کا ایک پوائنٹر جو ہے وہ ایک غلط جگہ پہ پوائنٹ کرنا شروع ہو گیا ہے یا پوائنٹر میں غلط انکریمنٹ کر دیا آپ نے اور آپ کا پورا پروگرام بار بار کریش ہو رہا ہے اور یہ پرابلم آپ سے پکڑی بھی نہیں جا رہی تو جاوا میں پوائنٹرز اور پوائنٹرز کے ارتھ کو ختم کر دیا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جاوا میں اڈریسز نہیں ہے یا ریفرنسز نہیں ہیں بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں بہت سارے اسٹوڈینٹ سے پوچھتے ہیں کہ سر میں لنک کیسے بنے گی لنک لیس کے لیے ہمیں پوائنٹر نہیں چاہیے ہوتا ہمیں ریفرنس سے ہمارا کام چل جاتا ہے ایک بیسک سا فرق جو پوائنٹر اور ریفرنس میں ہوتا ہے وہ یہ کہ پوائنٹر کے ساتھ یو کین ڈو ارتھ میٹک یو کین ایڈ ٹو پوائنٹر یو کین ایڈ سم نمبر ٹو ا پوائنٹر ریفرنس از آلسو این اڈریس بٹ یو کین ناٹ چینج اٹ یو کین ناٹ ماڈیفائیڈ سو جاوا کے اندر جو پوائنٹر بیسڈ ارتھ تھا اس کو ختم کر دیا گیا سملرلی جاوا کے اندر ڈسٹرکٹر کو میموری مینجمنٹ کو پروگرامر سے لے کے یہ ریسپانسبلٹی ہم نے جاوا کے سسٹم کو دے دی گئی ٹھیک ہے جاوا کے سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک گاربیج کلیکٹر ہے وہ یہ ساری میمری مینجمنٹ خود کرتا ہے اگر آپ کسی سی پلس پلس میں کسی آبجیکٹ کو ڈسٹرکٹ کرنا بھول جاتے ہیں کنسٹرکٹ کرنے کے بعد اور اگر یہ کام ایک لوپ کے اندر ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ کی میموری جو ہے اٹ ول بی ایگزٹیڈ اینڈ یور پروگرام از گوئنگ ٹو بی کراش But in case of a Java, there is её utility known as garbage collector which takes care of it. He's watching, making a monitor video and type it all. He'd not be seen with all objects jamais referencing, or which mean point everywhere, and therefore these objects all collect 15. That was once the memory can get available to so, you. Memory management which caused a great issues around us, not many programs crashing and many problems, were all broken from the therix programmer. Personals the لے لیا گیا ہے اس ایشو کو اور یہ اب دے دیا گیا ہے جی وی ایم کو یا جاوا ورچول مشین کو اسی طرح ہمارے پاس جاوا کے اندر ٹیمپلیٹس کو نکال دیا گیا ہے کلاس ٹیمپلیٹس فنکشن ٹیمپلیٹس یہ اب جا کے اندر نہیں ہے آپ کو ہیڈ فائلس بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپریٹر اوور لوڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بہت ساری سی پلس پلس کی اس طرح کی چیزوں کو جن میں سب سے قابل ذکر جیسے ابھی ہم نے بات کی میموری مینجمنٹ ہے اس کو پروگرامر سے نکال کے دے دیا گیا ہے جاوا ورچوئل مشین کو یا جاوا کے سافٹ ویئر کو سو so, ایک دفعہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا اب سارے پروگرامر اس یوٹیلٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نیکسٹ جو ہم جاوا کی چیز دیکھتے ہیں جس میں جاوا کے جو فیچر ہے جو کہ ہمارے لیے کام آتا ہے وہ ہے اس کی آبجیکٹ اور فیچرز۔ جاو بیسیکلی آبجیکٹ اور پروگرامنگ کو سپورٹ کرتی ہے اور ساری آبجیکٹ اوپر بنی ہوئی ہے جاوا میں آپ سی پلس پلس کی طرح کوئی گلوبل فنکشن یا کوئی گلوبل ویریئبل ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہر چیز ایک کلاس کا پارٹ ہوتی ہے اسی طرح جا میں ہر چیز ہر کلاس جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ایک کلاس سے انہریٹ کر رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ تو اس کا مطلب ہے کہ جاوا میں جب بھی آپ کلاس بنائیں گے وہ ایک ڈیفالٹ انہریٹنس کر رہی ہوگی وہ ایک کلاس آبجیکٹ سے ہوگی اور جاوا میں 99.9% نائن پوائنٹ ملیں گے جب میں 99.9% کہہ رہا ہوں تو وہ 0.1% ون پرسینٹ کیا چیز ہے جو کہ آبجیکٹ نہیں ہے ایفیشئنسی کے پوائنٹ آف ویو سے جاوا میں کچھ بیسک یا پریمیٹو ڈیٹا ٹائپس پی رکھی گئی ہیں اور وہ پریمیٹو ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ آپ کو جیسے انٹیجر ہو گیا فلوٹ ہو گیا بولین ہو گیا یہ آپ کی اوور ایفیشنسی کو انکریز کرتی ہیں اب بات ہو رہی تھی جب ہم نے جاوا کی ریکوائرمنٹ کی بات کی تھی تو بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ہیٹروجینئس انوارمنٹ ہے اور لوگ آپس میں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیوائسز کو کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں چپس آپس میں کنیکٹ ہونا چاہتی کیا جائے سی پلس پلس میں بھی بہت بعد میں لائبریریز آ گئی جو کہ ایسا کام کر کے ہمیں دے دیتی تھیں لیکن جب لینگویج کو بلڈ کیا گیا تھا تو شاید یہ سوچ ذہن میں نہیں تھی اور بعد میں اس چیز کو ایڈ کیا گیا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ ایک تو بنا لی اب اس میں ایک نیا نے فنکشن کا اضافہ کرنا آپ کے اوپر ایک نیا کمرہ بنا لیتے ہیں. لیکن وہ شاید باقی بلڈنگ کے آرکیٹیکچر کے ساتھ نہ ملے یا اس سے سامنے نہ آئے. تو جاوا کیونکہ اس زمانے میں لکھی گئی وین دا انٹرنیٹ واس انٹرنیٹ تھا ایکسپوری تھی لوگ نیٹورک کرنا چاہ رہے تھے تو بلٹ ان بنا دیا گیا جاوا میں دو کمپیوٹرز کے بیچ میں پروگرامنگ کرنا کمیونکیشن کرانا دو ڈیوائسز کے بیچ میں کمیونیکیشن کرانا بہت آسان ہے آپ بہت آرام سے مے ہم ایک اسائنمنٹ بھی دیکھے جس میں آپ بہت آرام سے ایک ملٹی پلیئر گیم بنا سکتے ہیں جس میں ایک دوست آپ کا ماشین پر بیٹھا ہے اور ایک دو سب کا ایک مشین میں بیٹھا ہے اور واپس میں گیم کھیل رہے ہیں سیملرلی وہ گیم آپ موبائل ڈیوائس پہ اپنے موبائل پہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں سو کے اندر بہت اچھی لائبریریز پہلے سے ہی دے دی گئیں تو کیا جاوا ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ کو ہی سپورٹ کرتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ ہمارے کام کی ہے لیکن یہ کورس ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا ہے تو وہ کیا فیچر ایسے ہیں کہ ویب ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کو بھی میں سپورٹ کیا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو جاوا کی بہت ساری اے پی بہت ساری لائبریریز بہت ساری سپیسیفیکیشنز ایسی ہیں جو کہ ویب ڈیولپمنٹ کو خاص طور پہ ہیوج ویب اپلیکیشن کو جو کہ انٹرپرائز لیول کی ہو ڈسٹریبیوٹیڈ ہو اس کو سپورٹ کرتی ہے ذرا دیکھتے ہیں کہ جاوا کی کیا ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہمیں اس میں فائدہ دے سکتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پہ ہمارے پاس ہیں جی ایس پی ہے جے جی ایس ایف ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری ایپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ ڈیولپ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں یہ ہماری ایپلیکیشن کا ویب ٹیئر بناتی ہیں یہ ویب ٹیئر کیا ہوتا ہے اینڈ کیا ہوتا ہے ہم اس پہ جا کے بات کریں گے جب ہم اپنے ویب ڈیولپمنٹ والے پارٹ کی طرف آئیں گے جہاز تھوڑی سی سیکھنے کے بعد سملرلی اپلیٹس بھی یوزر انٹرفیس کے طور پہ کام کرتے ہیں اب ہم نے یوزر سے ڈیٹا لے لیا یوزر کو بات اپنی بتا دی تھرو سرولیٹس تھرو جے ایس پی ایس ایف اب اس ڈیٹا کو کے اوپر کچھ پروسیسنگ کرنی ہے فار ایگزامپل یوزر نے کہا فائیو کا فیکٹوریل نکال دو یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ویب کے تھرو یہ کام کر رہا ہے تو اب یہ سارا کام ہمارے کچھ بزنس کمپونیٹس کے اندر کیا جاتا ہے یہ بزنس کمپونیٹس ہمارے ای جے بیز کے طور پہ جنرلی امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں سو ہم دیکھیں گے کہ ای جے بیز کیا ہوتی ہیں اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ڈیٹا ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا پڑتا ہے ڈیٹا بیسز کے کورسز میں آپ نے سیکھا ہوگا کہ ڈیٹا بیسز کیسے بنائی جاتی ہیں اور کیا ڈیٹا بیسز کے اندر کام ہوتا ہے تو جے ڈی جی بی سی جا ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی یہ ایک ایسا فیچر ہے ہمارا جو کہ ہمیں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اسٹور کرنے کے لئے بھی ہیلپ کرے گا ہمیں ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے بھی ہیلپ کرے گا اب ڈیٹا بیس سے جو کمپونیٹس ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہیں یا ڈیٹا بیس میں جو کمپونیٹس ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک مشین پہ ہو وہ کمپونیٹ جو اس ڈیٹا کے اوپر کچھ پروسیسنگ کر رہے ہیں یا اس ڈیٹا کو اسٹور کروانا چاہتے ہیں وہ دوسری مشین پہ ہوں اور ہمارا کلاس کسی تیسری مشین پہ ہو تو یہ ایک ایسی انوائرمنٹ بن گئی جس میں ہمارے آبجیکٹس جو ہیں وہ ایک مشین پہ ریزائڈ نہیں کرتے بلکہ ہمارے آبجیکٹس ملٹیپل مشین پہ ریزائڈ کر رہے ہیں ان آبجیکٹس کو آپس میں کمونیٹ کروانا ہے یوزر کا آبجیکٹ ایک ہے بزنس کا آبجیکٹ ایک ہے ڈیٹا کا آبجیکٹ ایک ہے ان سب کو کمونکیٹ کرانے کے لیے ہمارے پاس آر کی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے آر ایم آئی اسٹینڈ invocation. Remote method invocation ہمیں یہ help کرتی ہے کہ ہم وہی syntax جو کہ ہم لوکل objects کے لیے use کرتے ہیں ان کو یوز کر کے ہم اپنے ریموٹ آبجیکٹس کے میتھڈ بھی انووک کرتے سو یہ جاوا کے اندر ایک سپورٹ تھی جو کہ ہمارے ویب ڈیولپمنٹ کے کورس میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی ہمیں یہ ساری ٹیکنالوجیز ہم ایکسٹینسولی یوز کریں گے ان کو پڑھیں گے انہیں دیکھیں گے کہ ان سب کو یوز کر کے ہم کیسے اپنے ویب پروجیکٹس یا ویب ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں جب میں بار بار ویب اپلیکیشن یا ویب پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں کوئی ایک سادہ سی ویب سائٹ نہیں بنانی ہمیں ایک بڑی ایپلیکیشن ویب اپلیکیشن بنانی ہے جو کہ ہمارا کوئی کام کرتی ہو جس میں کوئی بزنس لاجک ہو سو so, یہ ساری ٹیکنالوجی جب ہم اس ایریا میں پہنچیں گے تو ہماری ہیلپ کریں گی Next feature جو Java کا ہے وہ ہے robustness, security and safety. C++ ہمارے پاس تھی جاوا سے پہلے سی پلس جیسے میں نے پہلے کہا ایک بہت ہی خوبصورت لینگویج ہے اور اس میں ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اس کے پروگرامس بہت ایفیشنٹ بھی ہوتے ہیں اور اٹس اے ویری پاور فل لینگویج بٹ دا پرابلم ات سی پلس پلس دیٹ اٹ ڈز ناٹ ڈیل سیفٹی اینڈ سو رو بس نر سیکیورٹی اور سیفٹی کی ریکوائرمنٹ ہمارے پاس آتی ہے کیونکہ آپ بھی نہیں چاہیں گے میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے کمپیوٹر پہ کوئی ایسا پروگرام چلے جو سیف نہ ہو جو کہ میرے کمپیوٹر کو ہارم کر دے میری ہارڈ ڈسک کو خراب کر دے سو so جاوا کی جب بات آئی تو جاوا کے اندر ان فیچرس کو شروع سے ہی ڈال دیا گیا شروع سے ہی ان فیچرس کو بنا دیا گیا اس میں جاوا کا جب پروگرام لوڈ ہوتا ہے تو جے وی ایم چیز ہے جو کہ اس کوڈ کو ویریفائی کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسی میمری تو نہیں ایکسیس رہا ہے کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں جا رہا جو کہ اس کے لیے الاؤڈ نہیں ہے سملرلی رن ٹائم پہ ڈفرنٹ ٹائپس کی چیکنگ ہوتی ہے جو کہ جاوا کے کوڈ کو سیکیور اور سیف کرنے کے کام آتی ہے سیکیورٹی مینیجر جو جاوا کا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ویب اپلیکیشن جو کہ کسی اور کمپیوٹر پہ چل رہی ہے وہاں سے کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو جو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا پلگ ان ہے یا کوئی بھی ایسا کمپونیٹ ہے کیا وہ آپ کی مشین کے لیے تو نہیں ایک جاوا کا ڈاؤن لوڈڈ ایپلٹ آپ کی مشین کو ہارم نہیں کر سکتا اس لیے جب میں بھی جاوا کے ایک ایپلٹ چلاؤں گا یا آپ بھی جاوا کے ایپلٹ چلائیں گے تو ہم زیادہ سیکیور فیل کریں گے ایز کمپیئر ٹو اولڈر ایکٹیوکس کنٹرول وہ ہماری مشین کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں سو so, جاوا کے اپلٹ کو یا جاوا کے بیس پروگرام کو جب تک ہم خود الاؤ نہیں کریں گے اٹ کین ناٹ ہارم آر مشین دیٹ از وائی سیکورٹی اینڈ ریلائبلٹی از بلڈ ان ٹو آر سسٹم از بلڈ ان ٹو جاوا اس کے علاوہ روبسنس کیسے دیکھی گئی جاوا میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکنزم بہت اسٹرانگ ہے ایکسپشن ہینڈلنگ جب ہم کرتے ہیں تو جاوا چیک اور ان چیک دو ٹائپ کی ایکسپشن کو ڈیل کرتی ہے ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کی کیا ہوتی ہے وہ ہر اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ کوئی بھی پروگرام میں ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا پروگرام کریش ہو سکتا ہو وہ ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم اس کو پہلے سے ڈیل کریں پھر جب میمری مینجمنٹ جے وی ایم کے پاس چلی گئی یوزر کی بجائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیکورٹی اور سیفٹی میں اور روبسنس میں پروگرام کے کریش ہونے کی پروبیبلٹی بہت کم ہو گئی جاوا کے اندر روبسنس سیکیورٹی اور سیفٹی کے علاوہ ایک اور جو فیچر جس کی وجہ سے بہت پروگرامگ میں ہیلپ ہوتی ہے وہ ہے اس کا سیٹ آف لائبریریز جاوا کے اندر ہمیں ہر طرح کے کام کرنے کے لیے بہت سارا کوٹ پہلے سے ملا ہوا ہے فار ایگزامپل اگر آپ ملٹی تھریڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دو چیزیں پیرل میں ہو کانکرنٹ پروسیس کوئی چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ملٹی تھریڈنگ کی لائبریریز لینگویج کے اندر ہیں اگر آپ ونڈوز بیسڈ اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں فار ایگزامپل آپ اپنا کیلکولیٹر بنانا چاہتے ہیں آپ کو جو ونڈوز کے ساتھ کیلکولیٹر ہے وہ پسند نہیں ہے تو ہمارے پاس سوئنگ کے کمپونیٹس ہیں ریگولر ایکسپریشنس کو ڈیل کرنے کے لئے آٹومیٹا بیس کام کرنے کے لئے ہمارے پاس الگ لائبریریز ہیں آئیو کو ڈیل کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک ڈفرنٹ سیٹ آف لائبریریز ہیں ڈیٹا بیس پہ انٹریکٹ کرنا ہے ایکسس آپ یوز کر رہے ہیں اسکیول سرور یوز کر رہے ہیں اوریکل یوز کر رہے ہیں اور آپ کچھ ڈیٹا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ریٹریو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک سیٹ جے ڈی بی سی کی فارم میں ایک پوری کلاس لائبریریز دو میں کروانا چاہتے ہیں ڈاٹ نیٹ جاوا ڈاٹ نیٹ کا ایک پیکج ہمارے پاس اویلیبل ہے جس میں ساکٹس ہمیں بلٹ ان ہیں آپ اب اپنے آبجیکٹس کو سیو کروانا چاہتے ہیں سیریلائزیشن ہم کر سکتے ہیں سو so ایک جو ہمارے پاس فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جاوا کے ساتھ بہت سارا آلریڈی بلٹ ان کوڈ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی گیم بنانا چاہتے ہیں تو جاوا ٹو ڈی اور جاوا تھری جو فریم ورکس ہیں جو لائبریریز ہیں ہم ان کو یوز کر کے بہت اچھی اور خوبصورت گیم بنا سکتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کورس کے دوران کہ ہم کیسے گیم ڈیولپ کر سکتے ہیں جاوا کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں کیا ہیلپ کرتی ہیں کیا ایسی بات ہے کہ جاوا کی یہ ساری چیزیں آ, ہمارے لیے امپورٹینٹ ہے ٹائم ٹو مارکیٹ ایک بہت امپورٹینٹ چیز ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں جتنا جلدی ہم اس کو مارکیٹ کریں گے اتنا جلدی وہ بزنس لائف سائیکل میں آ جائے گا اور ہمیں ریوینیوز دینا شروع کر دے گا سو فاسٹر ڈیولپمنٹ اور ایسی ڈیولپمنٹ جو کہ ہمارے لیے ہو وہ بہت ضروری ہے جاوا کا جو سسٹم ہے وہ جاوا کے پروگرامر کی ایفیشنسی ایسے بڑھا دیتا ہے کہ ایک تو یہ کمپلیٹلی آبجیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آبجیکٹ کے تمام فیچرس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویچ آر ناٹ اویلیبل ان اسٹرکچر پروگرامنگ سیکنڈلی وی ہیو اے ہیوج سیٹ آف لائبریریز جیسے ابھی ہم نے بات کی ایگزٹنگ کوڈ از اویلیبل وداس ہم اس کوڈ کو یوز کر کے کوئی بھی اپلیکیشن بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں جواب ایک ریلائیبل اور روبسٹ میکنیزم uh, ہمیں پرووائڈ کرتی ہے ہمارے پروگرام سیف ہیں کام کر سکتے ہیں اور ان کے کریش ہونے کا بہت زیادہ پرابیبلٹی uh, نہیں ہے سو so, یہ ساری چیزیں اوور آل کی ایفیشنسی میں انکریز uh, لے آتی ہیں اضافہ کرتی ہیں اف یو آسک می واٹ از اے سنگل بیسٹ تھنگ دیٹ جاوا ہیز ڈان آئی ٹیل یو دیٹ اٹس دا میمری مینجمنٹ دا جاب آف مینجنگ میمری ہیز ٹیکن اوے فرام دا پروگرامر اینڈ اٹس گیون ٹو دا your system, your Java virtual machine and that increases our productivity a lot so Java کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں کیا Java میں یہ سارے فائدے ہی ہیں کیا جاوا کے کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے یہ تو بہت ایک فیری ٹیل سی لگتی ہے کہ جی ہاں یہ بھی فائدے کی بات ہے وہ بھی فائدے کی بات ہے تو پھر ہر کوئی جاوا کیوں نہیں یوز کرتا جاوا کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج سی پلس پلس کو بھول جائیں اس کی کتابوں کو کہیں پیچھے رکھ دیں اور جاوا آج سے کرنا شروع کر دیں اور سی پلس پلس باقی ساری لینگویجز بیکار ہیں جاوا کی جہاں اپنے فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں سلوور دین سی پلس پلس اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے بالکل صحیح کہ جاوا ایک انٹرپریٹ لینگویج ہے جاوا کا کوڈ جو ہے وہ نیٹو کوڈ میں کمپائل نہیں ہوتا جبکہ سی پلس پلس کا کوڈ نیٹو کوڈ میں کمپائل ہو جاتا ہے سو so اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بیچ میں ایک لیئر آ گئی ہے جو کہ جے وی ایم کی ہے جو کہ جاوا کے کوڈ کو چلاتی ہے تو یہ لیئر ہمارے پروسیس کو تھوڑا سلو کرتی ہے وتھ دا پیس اس جے وی ایم میں امپروومنٹس آئی ہیں نا وی گوٹ جے وی ایم جو کہ جیٹ کمپائلنگ کرتی ہیں واٹ جیٹ we'll کمپائلنگ ول سی اباؤٹ داٹ جیٹ کرتی ہیں اور ہاٹسپاٹ کی ایک فیسلٹی ہے جو کہ ہم, ہمارے کوڈ یوز کے پیٹرنس کو دیکھ کے آپٹیمائز کرتی ہے پورے کوڈ کو اور جاوا کی پرفارمنس کافی حد تک سی پلس پلس کے قریب تر پہنچے کے کچھ کیسز میں زیادہ بھی ہے لیکن اوور آل سی پلس پلس سے سی پلس پلس مچ مور فاسٹر لینگویج دینا جاوا سو جب ہم بہت ہی ریئل ٹائم سسٹمس کی بات کریں تو شاید جا کو ابھی تھوڑا ٹائم لگے ہماری پروسیسنگ سپیڈ کو وہاں تک پوائنٹ میں تھوڑا ٹائم لگے کہ جاوا کی اپلیکیشن وہاں پہ استعمال ہو سکے اسٹل سی پلس پلس ایز اے ویری لارج مارکیٹ ان دٹ ایریا جاواور ایز مورس لوسیز کے پروسیسر سپیڈز ڈبل ہو جاتی ہیں کچھ عرصے بعد تو جیسے جیسے ہماری پروسیسنگ سپیڈز انکریز کرتی ہیں ابھی آپ نے پینٹیم ٹو نہیں خریدا تھا تو تھری آ گیا تھری پہ گئے تو آگے چیزیں یعنی فور آ گیا اور اس کے بعد پروسیسنگ اسپیڈ انکریز ہونی شروع ہو گئی تو پروسیسنگ اسپیڈ جیسے جیسے انکریز ہو رہی ہے جاوا کی پرفارمنس بھی ویسے ویسے انکریز ہو رہی ہے اینڈ سون اٹ ویل کیچ اپ اچھا جاوا تو آ گئی کیا جاوا کا کوئی آنسر مائکروسافٹ نہیں دہا کیا وہ کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر رہا جاوا کی پاپولرٹی دیکھتے ہوئے اور کیونکہ Microsoft اور سان والوں کا کچھ میں مقدمہ بازی لا سوٹ تھا مائکروسافٹ نے اپنی ایک لینگویج اپنا ایک پلیٹفارم ڈیولپ کیا ہے. جسے وہ rival نیٹ کہتے ہیں سو ڈاٹ نیٹ فریم ورک از اندر کمپیٹیٹر ان دا مارکیٹ اور ڈاٹ کے اندر جو پرائمری موسٹ پریمیئر لینگویج آف ڈیولپمنٹ ہے ویسے تو ڈاٹ میں آپ کسی لینگویج میں بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں بٹ مائکروسافٹ از پروموٹنگ سی شارپ الٹ سو سی شارپ very similar سیملر ٹو جاوا Uh, میرا اس پہ اگر آپ میرا اوپینین پوچھیں آپ کو ایک لینگویج آتی ہے تو آپ کو دوسری آلموسٹ ساری کی ساری آتی ہے صرف لائبریریز کا یا میتھڈ کے نام کا کچھ ڈفرنس ہوگا سو مائکروسافٹ اٹس اون سیٹ آف کلاسز اٹس اون سیٹ آف فریم ورک وچ از ایکٹنگ ایز اے کمپیٹر ٹو جاوا اور یہ دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی ہمیں جاوا کرنی چاہیے یا ڈونیٹ کرنا چاہیے آئی وڈ سے بوتھ کیونکہ ایز اٹوڈینٹ ہماری گرپ ہر چیز پہ ہونی چاہیے ہمیں جے ٹو ڈبلو کی چیزیں بھی آنی چاہیے جاوا کی چیزیں بھی آنی چاہیے اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ ڈاٹ نیٹ کی چیزیں بھی آنی چاہیے سو مے بی کسی اور کورس میں کسی اور لیکچر پہ ہم دیکھیں گے کہ ڈاٹ نیٹ کیا ہے فار دا ٹائم بینگ اس کورس کے اندر ہم جاوا کو لے کر آگے چلتے ہیں ابھی تک ہم نے جاوا کے فیچرز کی جاوا کی اپلیکیشن کی بات کی تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی ڈیمو دیکھی جائے جس میں ہم جاوا کی چھوٹی چھوٹی ایپلیکیشن کو دیکھتے ہیں جو اس وقت آپ سلائڈ پہ ایک آ, آ, دیکھ رہے ہیں اپلیکیشن یہ ہیبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو مانیٹر کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے ایک جاوا بنی اپلیکیشن ہے اور آ, اس کے تھرو آپ گلیکسی ہیبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے تھرو یو کین ٹیک پکچر آف ڈفرینٹ گلیکسیز ڈفرینٹ اسٹار اور یہ ساری کی ساری ایپلیکیشن جو ہے یہ جاوا بیسڈ ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے یوز ہو سکتی ہے جو اس کے بعد آپ یہ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں. مارس پہ پاتھ فائنڈر کا جو سافٹ ویئر ہے اس کی اپلیکیشن ہے مارس پہ جو ہماری پروب ہے جو ارتھ والوں نے بھیجی ہوئی ہے جو کہ وہاں پہ آ, دیکھ رہی ہے کہ مارس کا سرفیس کیسا ہے مارس پہ کیا ہے اس کے جو سافٹ ویئر جو پکچرز دیتے ہیں ان پکچرز کو ملا کے ایک پورا 3D ڈی ویو جو جنریٹ کرنا ہے وہ اس سافٹ ویئر سیمولیٹر کے تھرو ہو رہا ہے سو so جاوا جو ہے یہ ہمیں آپ دیکھیں اسپیس میں ہماری ہیلپ کر رہی ہے یہ ہماری ہیلپ کر رہی ہے یہ نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ دیکھیں روبوٹکس پہ یہ سمال سا جو روبوٹ ہے اس پہ ایک جاوا انیبل چپ لگی ہوئی ہے اور یہ جاوا انیبل چپ اس روبوٹ کو ڈفرنٹ کام کراتی ہے اور ڈفرنٹ ہمارے لیے ہیلپ کر رہی ہے ابھی تک جو ہم نے دیکھا یہ سارا تھا آپ دیکھیں ڈفرنٹ ڈیوائسز ہیں اسپیس ٹیلیسکوپ کا مانیٹر ہے ہمارا روبوٹس کا ایک انجن ہے جو کہ روبوٹس کی ڈیولپمنٹ میں کام آ رہا ہے یہ جاوا بیسڈ ہے یہ جو نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی ایسی ایپلیکشن ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہیں ایکسل لائک اپلیکیشن ہے مائکروسافٹ بیس ایکسل جو ہے اٹ رنز آنڈوز دس از اے ورژن آف ایکسل اٹ کین رن آن لائن وائی بیکازلپ انڈ جاوا اینڈ جاواس رن اینی ویئر اب کیا یہ ساری اپلیکیشن کا ہم سے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں ہمارے کام آ سکتی ہیں آپ اس میں connect کر سکتی ہیں لیکن ہمارا یہ کورس تو تھا web development کے بارے میں So کیوں نہ کچھ web development کے examples دیکھیں اسکرین پہ جو اس وقت آپ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کے لیے زیادہ فیملیئر ہونی چاہیے یہ کورس رجسٹریشن سسٹم ہے ایک یونیورسٹی کا یہ ایک آن لائن ہے جس میں اسٹوڈینٹس اپنے آپ کو کورس میں رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے کورسز ڈراپ کر سکتے ہیں جیسے آپ ورچوئل یونیورسٹی کے کورسز میں اپنے آپ کو اگر چاہیں تو آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں آن لائن کورس اپنے ڈراپ کر سکتے ہیں اپنے گریڈ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آن لائن ویب ہے جو کہ آپ ہی جیسے اسٹوڈینٹس نے بنائی ہوئی ہے بڑی بڑی کمپنیز میں ایک دوسری ایپلیکیشن ہمارے سامنے ہے بڑی بڑی کمپنیز کے اندر امپلائیز کی پرفارمنس کو ریویو کرنے کا سسٹم ہوتا ہے اس پرفارمنس ریویو کی بیسس پہ امپلائز کو انکریمنٹس ملتے ہیں امپلائیز کے ساتھ باقی جو ان کی سارے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ اس سے ٹائرڈ اپ ہوتے ہیں اور یہ پرفارمنس ریویو سسٹم بھی ویب بیسڈ ہے سو so اس کے پیچھے ہماری پوری اپلیکیشن چل رہی ہیں ہمیں جو شروع میں آپ کو یاد ہوگا ٹیکنالوجیز دیکھی تھی جے ڈی بی سی سرولیٹس جی ایس پی وغیرہ وہ سارے یہاں پہ استعمال ہوئی ہوئی ہیں جو فرنٹ اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جے ایس ایف جب سرور فیسز میں بنا ہوا ہے جو جی ایس پی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور سرولیٹس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یہاں سے جو ڈیٹا ہے وہ ایجے بیس پروسیس کر رہی ہے اس ڈیٹا کو ای جے بیس کے تھرو جب ہم امپلائی کا ایک ریویو کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس میں ڈالنے کے لیے جو ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں دیٹ از ڈی بی سی سو ہم دیکھیں کہ ہم نے جو پچھلی سلائیس پہ کچھ ٹیکنالوجیز دیکھی تھی وہ ایپلیکیشن میں تمام کی تمام استعمال ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ سے میں اس کو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح کے ایپلیکیشن بنانے میں فلوئنٹ ہوں گے جہاں پہ ہم خالی ویب سائٹ سے ہٹ کے ایک ویب بیسڈ بڑی اپلیکیشن بنانے کی طرف جا رہے ہوں گے نیکسٹ ایپلیکیشن اگر آپ دیکھیں تو ایک اسکول سسٹم کی اپلیکیشن ہے جس میں اسٹوڈنٹس کا ہم سارا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کلاس ون میں کیا پرفارمنس تھی کلاس ٹو میں کیا پرفارمنس تھی اس کیا fee کا فی کا سسٹم کیا ہے اس کا گارڈین کون ہے پیرنٹ کون ہے تو یہ کچھ ہماری ویب بیسڈ اپلیکیشن ہیں جو کہ ہم بنا رہے جاوا کے اندر بنا سکتے ہیں یا اور بھی لینگویج میں بن سکتی ہیں بٹ اس کورس میں ول سی کی جاوا کی کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ہم یوز کر کے ہم بھی اس طرح کی ویب بیسڈ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہماری کچھ اپلیکیشنس تھیں جو کہ ہم نے جاوا میں دیکھی ایسی ایپلیکیشن ہم بھی بنائیں گے اب بڑی چیز تک پہنچنے کے لیے پہلے ایک چھوٹی چیز بنا کے دیکھتے ہیں تو آ دیکھتے ہیں جاوا کے ایک بیسک سا پروگرام کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے سو ویئر گوئنگ ٹو سی ہاؤ وی کین میک اے بیسک پروگرام ان جاوا فار دینڈ سم سافٹ ویئر primarily جو ہمیں software کی ضرورت پڑے گی دیٹ از جے ڈی کے جاوا ڈیولپمنٹ کٹ اس کے آپ ڈفرنٹ uh, لوگ ڈفرنٹ نام لیتے ہیں کوئی اس میں ایسی uh, مسئلہ نہیں اگر کوئی آپ کو جے کے یا جے ٹو کے کہ یا جے ڈی کے, کے ایک ہی چیز ہے سو so, ہمیں جس میجر سافٹ کی ضرورت پڑے گی دیٹ از جے کے کیا جے کوئی لائسنس سافٹ ویئر دیٹ جے ہے سائٹ وی we can provide you in uh, the CDs that you'll get. So JDK ہمارا ایک سافٹ ہے لکھیں گے کس میں Java کا program. ہم جاوا کا پروگرام ایک نوٹ پارٹ میں لکھیں گے کیا ہمارے پاس ویو اسٹوڈیو یا اس طرح کی کوئی اور انٹیگریٹ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ نہیں جیسے ہم سی پلس کا کوڈ لکھتے تھے جہاں پہ بالکل اویلیبل ہے ہم کسی اسٹیج پہ ان کو یوز بھی کر کے دیکھ لیں گے لیکن ابھی دکھانا یہ مقصد ہے کہ ہم جاوے کا پروگرام بہت ایک بیسک سی کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہمارے پاس جے ڈی کے ہے اور ہمارے پاس ایک نوٹ پیڈ ہے ایک چیز جس کا تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا وہ جے ڈی کے ورژن کا ہے آپ موسٹ لیٹسٹ ورژن جو جے ڈی کے فائیو پوائنٹ فائیو پوائنٹ او کے لاتا ہے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کی انسٹالیشن کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت سمپل انسٹالیشن ہے جیسے سارے سافٹ ویئر کی ہوتی ہے سو so ہم یہ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں اپنی مشین پہ اور اس کے ساتھ ہمیں ایک پارتھ ویریئبل سیٹ کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے ہینڈ آؤٹ میں آپ کو مل جائے گا کہ وہ پاتھ آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے ونس یو سیٹ دا پاتھ ونس یو انسٹال دا سافٹ ویئر اینڈ سیٹ یور پاتھ ناؤ اوپن اپ نوٹ اس نوٹ پارڈ کے اندر ہم اپنا پروگرام لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل ہیلو ولڈ پروگرام ہے ہیلو ولڈ ایک کسٹمری پروگرام ہوتا ہے جو کہ ہم ہر لینگویج کا جب بھی کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں میں لکھنا پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم جا کو دیکھتے ہیں کہ جاوا کے اندر ایک ہیلو ولڈ پروگرام کیسے لکھا جاتا ہے ٹاپ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں دا ہیلو ایپ کلاس امپلیمنٹس ڈسپلس ہیلو ولڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ یہ ایک کمنٹ ہے کیا اس میں اور سی پلس پلس کے کمنٹس میں کوئی فرق ہے بالکل نہیں سی پلس پلس پہ بھی جب ہم نے ملٹی لائن کمنٹ دینا ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی دیتے ہیں تو جو میں نے بعد آپ سے کہی تھی کہ سی پلس پلس اس کا سینٹیکس ایک جیسا وہ یہاں پہ پروو ہوتی ہے نیکسٹ چیز جو آپ کو تھوڑی سی ڈفرنٹ نظر آ رہی ہوگی دیٹ از پبلک کلاس ہیلو ولڈ ایپ سی پلس پلس میں وین وی یوز ٹو میک کلاسز ہم ایک کلاس ڈیفائن کر لیتے تھے ہیڈ فائل میں اور دین اس کی امپلیمنٹیشن بتاتے تھے اور پھر ہمارے پاس ایک مین میتھڈ ہوتا تھا جہاں پہ ہم جا کے اس فائل کو رن کرتے تھے جاوا کے کیس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ جاوا از اے پیور آبجیکٹ اور اس میں ہر چیز ایک کلاس ہے ود ایکسپشن آف فیوٹیو ڈیٹا ٹائپس اس لیے جاوا میں آپ کو گلوبل فنکشنز اور گلوبل ویریئبلس نہیں ملیں گے تو جب ہم نے کہا کہ جاوا میں گلوبل فنکشنز یا گلوبل ویریبلس نہیں ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو مین فنکشن ہے اس کو کسی کلاس میں ہونا پڑے گا وہ کلاس کے باہر ایگزٹ نہیں کر سکتا تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اسٹیٹک ولڈ مین لکھا ہوا ہے یہ جاوا کا مین فنکشن ہوتا ہے ہمیں پتا کہ مین فنکشن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے رن ہونا سو کیونکہ اب جاوا کے اندر ہم گلوبل فنکشن نہیں لکھ سکتے تو یہ مین فنکشن ہمارا چلا گیا ہے کلاس میں جو کہ ہم نے کہا کہ پبلک کلاس ہیلو ولڈ ایپ ہے اب اس پبلک کلاس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہے پبلک اسٹیک ولڈ مین سو ہمارا جاوا کا پروگرام اس مین میتھڈ سے چلنا شروع ہوگا ایک چیز جو شروع میں آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گی وہ یہ ہے کہ سی پلس پلس میں ہمارے پاس ان پٹ اور آؤٹ پٹ لینے کے بہت آسان سے طریقہ اویلیبل ہے آپ سین کرتے ہیں تو ان پٹ لے لیتے ہیں سی آؤٹ کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں جاوا میں شروع میں آپ کو لگے گا کہ جیسے ان پٹ آؤٹ پٹ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے لیکن جب آپ کو آگے تھوڑا سا چلیں گے سٹریمز پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کی کہ کیوں یہ ایسا کیا گیا تھا اور اس کا فائدہ کیا ہے سو so, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لائن سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ print line, hello world یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہیلو ولڈ پرنٹ کر دے گی آپ کے کانسول کے اوپر ہیلو ولڈ دکھا دے گی اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک ڈبل uh, کے ساتھ لکھا ہوا ہے ڈسپلے دا اسٹرینگ نو گلوبل یہ سنگل line کمینٹس کے لیے ہمارا سینٹیکس ہے یہ بھی بالکل سی پلس پلس سے ملتا ہے سو ہیلو ولڈ ایپلیکیشن کے اندر وی have defined a اینڈ وی آلسو ہیو have اے مین میتھڈ اینڈ وی ہیو سیٹ اور ہیلو اور یہ ہیلو ورڈ اسکرین پہ لکھا آ جائے گا یہ تو ہمارا پروگرام ہو گیا یہ پبلک اسٹیٹک وائڈ مین کیوں ہے اس کے بھی ہم ایکسپلینیشن دیکھیں گے کریں گے پہلے اس پروگرام کو ذرا چلا کے دیکھتے ہیں چلا کے کیسے, چلانا کیسے ہے بنانا کیسے اور رن کیسے کرنا ہے نوٹ پیڈ کھول کے آپ نے یہ پروگرام بنا تو لیا ایڈیٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہوگی اب اس پروگرام کو آپ سیو کیجیے سیو کیجیے اس کو ڈاٹ جاوا کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہماری کلاس کا کیا نام تھا پبلک کلاس کا نام ہماری پبلک کلاس کا نام تھا ہیلو ورلڈ ایپ سو ہم جس نام سے اس پروگرام کو سیو کریں گے وہ ہوگا ہیلو ورلڈ ایپ ڈاٹ جاوا اس ہیلو ورلڈ ایپ ڈاٹ جاوا کو آپ اپنی سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو جہاں پہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک فولڈر بنا لیجئے اس کورس کے حوالے سے سی ایس او اور وہاں پہ اس پروگرام کو سیو کر دیجیے سو فسٹ پارٹ از Uh, edited or written our program and that program is now saved. The second part is to compile that program. Compile کرنے کے لیے ہم command prompt پہ آ کے ایک command لکھیں گے Java C. Command prompt پہ آپ آئیں گے آپ اسی directory میں جہاں پہ آپ نے یہ program save کیا تھا اپنی directory change کر کے یہاں پہ آ جائیں گے اور وہاں پہ ہم program لکھیں گے ہم command لکھیں Java C. Java C stands for Java compiler. جاوا کمپائلر جاوا کے سورس کوڈ کو جاوا کے بائٹ کوڈ میں چینج کر دیتا ہے اور اس بائٹ کوڈ کو JVM رن کرتی ہے سو ہم نے لکھا جاواسی ہیلو ولڈ ایپ ڈاٹ جاوا ہیلو ولڈ کو جب جاواسی کریں گے تو یہ جا کی ایک کلاس فائل بن جائے گی جاوا کی کلاس فائل میں جاوا کا کمپائل کوڈ یا جاوا کا بائٹ کوڈ ہوتا ہے جاوا کی کلاس فائل میں جاوا کا بائٹ کوڈ ہوتا ہے اس جاوا بائٹ کوڈ کو چلانے کے لیے ہمارے پاس جو کمانڈ ہے کہلاتی ہے جاوا جاوا اصل میں کیا کرتی ہے جاوا سی جیسے جاوا کمپائلر کو انوو کرتا ہے جاوا کمانڈ جاوا کے انٹرپریٹر کو یا ہماری جے وی ایم کو انسٹرکشن دیتی ہے کہ جو میں آگے فائل کا نام لکھنے ہوں یا جس ایپلیکشن کا نام لکھنے ہوں اس ایپلی کو رن کر دو اور ہماری جے وی ایم اس ایپلی کو انٹرپریٹ کر کے جو بھی انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے کوڈ میں کنورٹ کرتی ہے اور اس ایپلیکیشن کو چلاتی ہے سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یونیکس پہ بیٹھے ہوں گے یا لائنیکس پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ جا کی کمانڈ جو ہے یہ ہمارے بائٹ کوڈ کو اس آپریٹنگ سسٹم کے انڈرسٹینڈیبل کوڈ میں کنورٹ کرے گی اگر ہم ونڈوز پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ اس ٹائپ کے کوڈ میں کنورٹ کرے گی جو ونڈوز انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے جاوا لکھا آپ نے اور آگے اپنا ہیلو ولڈ ایپ دے دیا اب آپ کی اپلیکیشن چل جائے گی اور آپ کو کانسول پہ لکھا ہوا نظر آئے گا سو so, یہ ہمارا ایک جاوا کا بیسک پروگرام تھا ایک بہت ہی سٹارٹنگ پروگرام تھا جو کہ ہر لینگویج میں بناتے ہیں جس نے ہمیں, آ, جس کے تھرو ہم ہیلو ورلڈ پرنٹ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیریز آف اسٹیپس ہیں یہ میموری میں کیسے کام کرتی ہیں سب سے پہلے آپ نے پروگرام کو ایڈٹ کیا یہ ہمارا ہو گیا فیز ون ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے پروگرام کو اپنی ڈسک پہ سیو کر لیا سو وٹ یو ہیو ڈن فیز ون از دیٹ یو ہیو پروگرام in the data and store that program on the disk. In phase 2, you will compile that program. The process of compilation will convert your source code into a bytecode, and that bytecode is understandable to JVM. So, compiler creates bytecode and stores them on a disk in our phase 2. Once this bytecode is stored on the disk, the next step is that we want to run the program. وہ اسٹیپ ہے جہاں پہ ہم جاوا لکھ کے آگے کام شروع کرتے ہیں سو ان فیز تھری واٹ ول ڈو از دیٹ ول ٹرائی ٹو رن آر پروگرام اینڈ اے کلاس لوڈر ول لوڈ آر کمپائلڈ کوڈ ان مین میموری کیونکہ جب تک کوئی چیز میموری میں نہیں ہوگی وہ پروگرام آگے چلے گا نہیں سو جب ہم نے لکھا جاوا ہیلو ولڈ ایپ اے کلاس لوڈر ول لوڈ دیٹ بائٹ کوڈ ڈاٹ کلاس فائل فرام دا میموری ان ٹو آر فرام دا And then in phase 4, it will verify it. Just like we said in the beginning, Java is a secure language. So, there is a bytecode verification and other processes. So, in phase 4, we have a verification. So, bytecode verifies that all bytecodes are valid and do not violate Java security restriction. So, once we are through with phase 4, once we are through with our bytecode verification, the next step is to run the actual program. اب اس stage پہ وی ہیو ا بائٹ کوڈ وچ از ویریفائڈ اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو کنورٹ دیٹ بائٹ کوڈ انٹو کوڈ آف دا انڈر لائن سسٹم اینڈ دز دا جاب آف آر انٹرپریٹر سو ان فیز فائیو آر انٹرپریٹر ول ٹیک اوور اینڈ اٹ ول اینٹرپریٹ دا بائٹ کوڈ اکارڈنگ ٹو دا نیٹو سسٹم اینڈ اٹ ول کنورٹ دائٹ کوڈ ان دٹ سم کوڈ اینڈ اٹ ول رن اٹ فار یو سو یہ وہ فیز 5 وہ فیز ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہیلو ورلڈ فائنلی لکھا ہوا نظر آ گیا یہ باتیں تو ہم نے جاوا کی دیکھ لی کہ کیسے جاوا کا کوٹ بنایا جاتا ہے اور بیسکس پروگرام کیسے ایڈیٹ ہوتا ہے لوڈ ہوتا ہے میموری میں کیسے جاتا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا ہے جاوا کے پروگرام کو بناتے ہوئے آئی ایکسپیکٹ دیٹ یل فالو سرٹن رولس سرٹن نیمنگ ہماری جو ہیلو ورلڈ اپلیکیشن والی سلائیڈ تھی اس میں ہم وہ رول ذرا دیکھ بھی لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں جب بھی آپ نے جاوا کی کوئی کلاس ڈیفائن کرنی ہو یو ول آلویز اسٹارٹ ایٹ ود ان اپر کیس ہماری نیمنگ کنوینشن کی اگر آپ دیکھیں یہ جو کرنٹ سلائڈ ہے جس میں ہماری نیمنگ کنوینشن آ رہی ہیں اس میں وین ایور یو رائٹ اے نیم آف اے کلاس یو یوز این اپر کیس یو دا فرسٹ لیٹر آف یور وڈ ول بی این اپر کیس لیٹر سو میں ایم کیپیٹل ہے اور کلاس میں سی کیپیٹل ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہیلو ورلڈ ایپ میں جا کے تو ہیلو ورلڈ میں ایج کیپٹل تھا ورلڈ کیپیٹل تھا اور اے کیپٹل تھا اسی طرح مائی میتھڈ میں پہلا ورڈ سمال ہے سیکنڈ ورڈ کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہے اگر آپ ہیلو ورلڈ ایپ میں دیکھیں تو پبلک اسٹاٹک ولڈ مین میں مین سمال سے سٹارٹ ہوتا تھا جتنے آپ کے ویریئبلس ہیں وہی کنونشن فالو کریں گے جو کہ ہمارے میتھڈ فالو کرتے ہیں اور جب آپ کونسٹنٹ ڈیفائن کرنے لگیں گے تو وہ سارا کیپس میں ہوگا اور اس کے بیچ میں انڈر اسکور سے آپ سیپریٹ کریں گے ان کو یہ اسٹرکٹ نیمنگ کنونشنز ہیں. کنونشن جیسے کہ انڈیکیٹ کرتی کہ کریے کنونشن اگر آپ اس کو فالو نہیں بھی کریں گے تو آپ کا پروگرام چل جائے گا لیکن ویئر گوئگ ٹو ڈیڈکٹ مارکس اور سبسٹینشل اس پہ آپ کو پینلائزیشن ہوگی کیونکہ یہ نیمنگ کنونشنز جب آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا کوڈ ایک سٹینڈرڈ کے اوپر آ جاتا ہے اور اسٹینڈرڈ کو سارے لوگ سمجھتے ہیں اور اسٹینڈرڈ کو سارے لوگ فالو کرتے ہیں سو so, ان نیمنگ کنوینشن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا کوڈ بنائے اس کو چلائیں ابھی جو آپ نے کوڈ دیکھا اس میں ایک ہی کلاس تھی دیک ہیلو world ایپ ہم چاہیں تو یہ ایک سے زیادہ کلاسز بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا پبلک کلاسز کتنی ہے آپ کے فائل میں سورس فائل میں کسی بھی سورس فائل کے اندر ایٹ میکس دیر کین بی اونلی ون پبلک کلاس اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سورس فائل کا نام وہی ہوگا جو کہ ہماری پبلک کلاس کا نام ہے سو ہیلو ورلڈ ایپ Uh, والی ایپلیکیشن کے اندر ہماری پبلک کلاس کا نام کیا تھا ہماری پبلک کلاس کا نام تھا ہیلو ورلڈ ایپ اسی لئے جب ہم نے اس کو اسٹور کیا ہارڈ uh, ڈرائیو کے اوپر تو ہم نے لکھا ہیلو ولڈ ایپ ڈاٹ جاوا سو آپ کی جو پبلک کلاس کا نام ہوگا وہی آپ کی سورس فائل کا نام بھی ہوگا اس سے آگے کمپائلشن چلے گی یہی وجہ ہے کہ آپ کلاسز تو بہت ساری بنا سکتے ہیں ایک سورس فائل لیکن پبلک کلاس ایک ہی ہوگی کیونکہ فائل کا نام ایک ہی ہو سکتا ہے سو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہے ابھی تک کہ ایک جا کا پروگرام بنتا کیسے ہے جاوا ہم کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں جاوا کا پروگرام بنتا کیسے ہے اور جا کے پروگرام کو آگے استعمال کیسے کیا جاتا ہے بیسک ہیلو اوبر پروگرام بنا کے ہم نے دیکھا ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جاوا کے اندر بیسک ٹاسک کیسے پرفارم کیے جاتے ہیں جیسے ان پٹ آؤٹ پٹ لینا ایک کلاس لکھنا اس کلاس کے آبجیکٹس بنا کے ان کو یوز کرنا بیسک کنورژنس کرنا اسٹرینگ کو انٹیجر میں کنورٹ کرنا اور اینڈوائسورسا انٹیجر کو اسٹرینگ میں کنورٹ کرنا تو یہ سارے بیسک ٹاسک ہم کیسے کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ جواب بہت زیادہ سی پلس پلس سے ملتی ہے سو یو وونٹ فائنڈ مچ ڈفرنسز آئی ہوپ دیٹ یو ہیو فالوڈ دا ٹوڈیز اور And I suggest کہ next lecture میں آنے سے پہلے یا next lecture سننے سے پہلے آپ تھوڑا سا ان topics کو جب کہ ابھی میں نے کہا دیکھ کر آئے پہلے سے پڑھ کے آئے سو یو مے وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایک employee class یا ایک اکاؤنٹ class جاوا میں کیسے بنائی جاتی ہے اور آپ be amazed to see کہ اس میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے hope to ٹو all یو آل ان نیکسٹ لیکچر تھینک یو